اس کے اندر سے تین الفاظ ایسے تھے جن کے بارے میں مصطفیف علیہ رحمان نے بتلایا کہ یہ تین لفظ صرف ایسے ہیں کہ جو کنایات کے اندر سے باوجود کنایہ ہونے کے بھی ان سے ایک ہی طلاق واقع ہو اور وہ ہے طلاق رجعی وہ ہے طلاق رجعی صرف یہ تین لفظ ایسے باقی اس کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں الفاظ کن آیا جو طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں تمام سے طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن واقع ہوگی ठीके? اور اس, اس صورت میں ایک ہوگی جبکہ وہاں پر اگر تین کی نیت کی تو تین بھی ہو جائیں گی باقی جتنے بھی الفاظ تو کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا تیسرا جو لفظ تھا انتی انتواشد والا اس کی دلیل آ بھی گئی تھی تھوڑا سا بس باقی رہ گیا تھا و لما الفاظ الطلاق فی تک جب یہ الفاظ یہ الفاظ طلاق اور طلاق کے غیر کا استعمال رکھتے ہیں تو تو اس الفاظ میں ضرورت ہوگی نیت کی حاجت ہوگی نیت کی ولا واحد ایک ہی طلاق واقع ہوگی وجہ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی, اس آدمی کا یہ قول انتی انتال اگر ہو جی اگر انتی انتقن ہو تو انتی انتقن سے آپ اچھی طرح آپ کی یہ بات علم میں ہے کہ انتن سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور وہ ہے طلاق رجعی تو فرما رہے کہ فی ہا او مزمرن او مزمرن یہ جو الفاظ ہم نے ابھی ہے اوپر زکا, آ, الفاظ جو بیان کیے ہیں ان کے اندر یہ انتال والا جو لفظ ہے انتی والا قول وہ انتالاً ثابت ہے یا یا او مزمرن یا پوشیدہ طور پر یعنی مستطر اس کو مانا گیا ہے انت واحد والی مثال میں تو مستطر ہے کیونکہ پروا رہے ہیں کہ انت واحد یہ واحدتن اس کی جو ہے صفت بنے گی تو وہاں تو مزمر ہے پوشیدہ ہے مقتض اقتضان وہاں بھی ہو گیا جی ان دونوں مثالوں کے اندر بھی اقتصان ثابت ہو گیا کہ وہ طلاق رجعی کے لیے یعنی انتی انتقال ہی کے معنی میں ہے تو لہٰذا ان الفاظ کے اندر انتی انتقال والا لفظ یا تو اقتضان ثابت ہے یا مزمرن یا پوشیدہ مستقر طور پر ثابت ہے تو جب اس طرح ثابت ہے اور وہ ان کے اندر اقتضان یا مزمرن ثابت ہے تو جس الفاظ سے سراہتاً جن الفاظ کو سراہتاً ذکر کیا ہے یعنی ذکر کیا جائے یعنی سراہتا ذکر کیا جائے تو اس طلاق واقع ہوتی ہے, وہ, وہ ہے, رجعی. تو جب یہ ثابت ہے یا پوشیدہ طور پر ثابت ہے تو وہاں جائے اولا کیا ہوگی جی ایک ہی طلاق واقع ہوگی فرما رہے مظہر اگر یہ ظاہر ہو کر آئے لاقا اللہ واحد تو اس کے ذریعے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے فیضا کانم مزمر اور جب یہ پوشیدہ ہو تو اولا بطری کے اولا ایک ہی طلاق واقع ہوگی یہ فرمارے باقی وفیقلی واحدات اس سے ایک اعتراض ہے اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف علی عل ایک اعتراض یہ سامنے آتا ہے کہ جناب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتی واشدن کے اندر تطلی مصدر معذو ہے اور پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے تھے کہ جب مصدر مح... جب مستر کہیں پر ذکر ہو تو مصدر کے ذریعے سے یا مصدر جب ذکر کیا جائے تو وہاں تلا اگر نیت کر لی جائے تین کی تو مصدر دونوں کا اہتمام رکھتا ہے ایک کا بھی اور تین کا بھی دو کا اہتمام نہیں رکھتا تو وہاں پر اگر نیت کر لی جائے تین کی تو تین واقع ہو جاتی ہیں جبکہ آپ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ مصدر معذوف ہے قتلی اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مستر ہے تو وہاں اگر تین کی نیت کی جائے تو تین طلاق واقع ہونی چاہیے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ایک ہی تلاک واقع ہوگی اتنا سمجھ میں آیا کہ انتی والی صورت میں آپ فرما رہے یہاں تتلی قتم جائے معذوف ہے اور مستر کے بارے میں پیچھے ہم قانون پڑھ کے آئے تھے کہ مستر سے اگر نیت نہ کی جائے تو ایک ہی واقع ہوتی ہے اور اگر مستر سے تین کی نیت کر لی جائے یعنی کل کی نیت کر لی جائے تو کل تین طلاق کے واقع ہو جاتی ہے لیکن یہاں مستر کے ذکر ہونے کے باوجود آپ اس بات پر وزیر ہیں کہ ایک اطلاق واقع ایک اطلاق کیا ہو جی واقع ہو تو یہ ایک ہے اس کا جواب مصنف علیہ رحمت رہے وفی قولی واحدتن کہ جو اس کا قول ہے انت واحد ان سارا مستر مذکور اگر وہ مستر ذکر بھی ہو جائے اگر وہ مصدر کیا ہو جائے ذکر بھی ہو جائے لاكن تنسیس عالل واحدتی لیکن واحدت کے اوپر سراحت آپ نے وہاں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب مصدر کے بعد عدد آ جائے تو اعتبار عدد کا ہوتا ہے اعتبار کس کا ہوتا ہے عدد کا تو یہاں جو سراحت ہے واحدت واشدن کی جو سراحت ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ والی جو سراہت لیکن تنسیس الگ واحدتی لیکن جو یہ واحدت پر جو سراحت ہے واشدت پہ جو سراحت ہے یونافی نیت سلاح یہ تین کی نیت کے منافی ہے یہ جو لفظ واشدہ آیا ہوا ہے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اگر عدد آ جائے تو پھر اعتبار عدد کا ہوتا ہے بلا یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بلکہ آراب پڑھے واحدت کے جو اعراب ہے اس کے اوپر جو اعراب آئیں گے ٹھیک ہے جی ان دا مشائف عام مشائف کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں اب یہ جو موتبرا ہے نا جی محتبرا اس کے اوپر ہاشیا لگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بھی لگا ہوا ہو تو اس کو دیکھے آپ کے پاس ہے معتبرہ کے اوپر جی آپ اس کو دیکھیں جی پھر بات سمجھ میں آ جائے گی بالکل ولا محتبرا کے اوپر ہے جی یعنی سواون یعنی معتبرہ اس سے مراد یہ ہے برابر ہے کالا انتب برابر ہے کہ وہ, وہ یو کے ہے انت واحدہ تنب کے ساتھ کس کے ساتھ جی نصب کے ساتھ, ساتھ, ساتھ. اوبر یا رفع کے ساتھ یا یو کہ, یعنی کہ ہے انت واحدہ تن. او سکون یا سکون کے ساتھ جسم کے ساتھ یو کہ انت واحدہ انت واحدہ تینوں صورتوں میں برابر ہے تینوں صورتوں میں کیا ہے جی برابر ہے تلاق واقع ہوگی تلاق واقع ہوگی یہ مسئلہ لیکن یہ جو یوں فرمایا ان دعامت المشائخ اس لیے فرمایا وہو الصحیح اعتراض ان قول بعض المشائخ کیونکہ یہ بعد مشائخ کے کول سے اعتراض ہے بعض مشائخ کے کول سے اعتراض بعض مشائخ کیا کہتے ہیں وہ یوں فرماتے ہے یقع الطلاق طلاق واقع ہوگی الا نصب الواحده جب واحدت کے اوپر نصب پڑھا تب تو طلاق واقع ہوگی والم ینوی اگرچہ وہ نیت بھی نہ کرے کیوں نکونی ہی صفۃ کیونکہ یہ صفت پر رفع پڑھا تو فلا کوئی بعض باشائق یعنی کہتے وہی نوازر چیز نیت بھی کر لیں ٹھیک ہے جی تو ان کے اس قول سے احتراز کرتے ہوئے اس کال سے احتراز کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمٰ یہ بات فرما و تب راہی واحدتی واحدت کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا فرمایا جی سمجھ میں, جی؟ سمجھ میں آئے کیوں یہ جی. اس لیے یہ فرمایا کہ چاہے واحدتن پڑھے واحد پڑھے واحدہ پڑھے تینوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی عام مشاعت کے نزدیک وہ صحیح اور یہی صحیح کول ہے یہی صحیح ہے کیوں؟ لِأَنَّ لَا بَيْنَ اعراب کے درمیان تمیز ہی نہیں کر سکتے جو عام عوام ہے اس لیے کچھ بھی پڑھے واحد واحد پڑھے واحدہ پڑھے, پڑھے تینوں سوروں میں خلاف واقع ہو جائے گی آگے دیکھیں یعنی کہ امام قدوری رحمۃ اللہ فرمایا کالا نواب طلاق باقی جتنے بھی الفاظ ہیں طلاق اور جب جبکہ ان سے طلاق کی نیت بھی کی جائے کانت ولاق طلاق باعین واقع ہوگی و اور اگر تین کی نیت کر لی جائے تو اس صورت میں تین ہی طلاق واقع ہوں گی نواز سن اگر دو کل کی جائے تانت اتن اتن تو دو نہیں ہوں گی بلکہ ایک ہی ہوگی اور وہ ہوگی تلاقا مسی اب وہ الفاظ بتا رہے ہیں جی؟ وہ کون کون سے الفاظ ہیں مثال کے طور پہ یو کہے انت باین یا یوں کہ یو کہ یوں کہ انت, انت حرام بائر کا مطلب بھی جدا ہونا ہے پتہ ان کا مطلب بھی جدا ہونا ہے بتلت ان کا مطلب ہے کاٹنا و حرام یا اتو کیا ہے حرام ہے یا یوں علی تیری جو رسی ہے یو کہی تیرے کندھے پر ہے یا تیری گردن پر ہے ٹھیک ہے جی یا یوں کہ ولفقی بہلی کی تو اپنے گھر والوں سے جاگ مل یا یوں کہ انت خلی تو خالی ہونے والی ہے تو خالی ہے بری تو بری ہے یا یوں کہہ دے میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو ہبا کیا وہ سرراہ میں نے تجھے جدا کیا دونوں کا ایک ہی تقریباً ترجمہ ہے ٹھیک ہے جی آگے و ام کی تیرا معاملہ تیرے سپر وقتاری تو اختیار کر ٹھیک ہے وَأَنتِ انت شر تن لے لے جی؟ سر پہ لے لے اوڑنے تتری تو جناب چھپ جا وق روبی غائب ہو جا وق روجی نکل جا از چلی جا می کھڑی ہو جا وقت ازوا جا دوسرا کوئی جوڑا تلاش کر اگر یہ الفاظ کہہ دیے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے کوئی بھی لفظ کہہ دیا تو کیا فرمایا کیونکہ یہ طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں ایک ان کا معنی ایسا ہے جو طلاق کا احتمال رکھتا ہے جو جس کا جو طلاق کے پر فٹ آتا ہے اور وغیرہ رہو تلاق کے علاوہ کا بھی احتمال رکھتا ہے فلاح بدھ مین لہٰذا جب اس کے اندر دونوں اہتمام ہیں تو نیت کا ہونا ضروری ہے نیت سے ایک یہ استعمال متعین ہو جائے گا کہ اس سے اس کی کیا مراد تھی ٹھیک ہے جی اعلی حالتی مذاکراتی طلاقی مگر ایک صورت ہے ایک حالت ایسی ہے کہ کون سی حالت کہ جب طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہو جب طلاق کا کیا چل رہا ہو مذاکرہ چل رہا ہو فیقا طلاق تو اس مذاکرے میں ان کلام کے ذریعے سے جتنے بھی الفاظ کے نایا تھا طلاق واقع ہو جائے گی فی القزائی ولاقا فیما بین و بئی اللہ لیکن دیانتن طلاق واقع نہیں ہوگی اللہ مگر یہ کہ کہلاق کی نیت کرے قاضی جو ہے اگر طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا حالت ایسی تھی اور اس طلاق کے مذاکرے کے اندر مثال کے طور پر عورت جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے جواب میں اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو امام حضوری رحیم اللہ نے یہ فرمایا یعنی کہ صاحب ہدایات نے یہ فرمایا مصنف الرحمان کے ان اس صورت میں قاضی جو ہے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنا دے گا کہ طلاق واقع ہو چکی اگرچہ دیا اس کی تصدیق کی جائے گی اگرچہ کیا ہوگا جی دیا طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی اللہ اور اس کے مابین طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن کزان طلاق واقع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بات کالا کالا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس رضی اللہ عنہ لکھا ہوگا امام قدور کی طرف اشارہ انہوں نے فرمایا سوا بین الفاظی امام قدوری رحمہ اللہ نے ان تمام الفاظ کو برابر کر دیا ان تمام الفاظ کو برابر فرما دیا وقال اور فرمایا ولاسد اس کی تصدیق ہی نہیں کی جائے گی کزان ازاکان مساکرات طلاقی جبکہ طلاق کے مذاکرہ کی حالت ہو ٹھیک ہے جی طلاق کے مذاکرے کی حالت تھی اس حالت میں کزان اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی تمام الفاظ کو اس میں امام قدوری نے بیان کر دیا جبکہ دوسرے جو علماء ہے وہ فرماتے وہ لشو یا ان الفاظ کے بارے میں ہے جبکہ دوسرے یہ امام کدوری نے برابر کیا ہے امام کدوری نے تو سب الفاظ کو برابر کر دیا کہ سب الفاظ برابر ہیں تمام الفاظ میں اگر ایسی حالت تھی کہ طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا تو تمام الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے کہ امام قدورین تمام الفاظ کو برابر کر دیں لیکن بشائق یہ فرماتے کہ وہ <رَدًن> یہ ان الفاظ کے بارے میں ہے طلاق کا مذاکرہ چل رہا ہو حالت ایسی تھی صورت ایسی تھی کہ طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا لیکن ایسے الفاظ اس نے جواب ایسے الفاظ سے دیا کہ جو اس کے کلام کو رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے رد کرت کر, کے کلام کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں بلکہ وہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتے تب تو طلاق واقع ہوگی جب وہ رد والے کلام بن ہی نہ سکے ٹھیک ہے اس وقت تو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جمل تو فیض عالی اس تمام کے تمام سے خلاصہ یہ نکلا ان تین حالت جی حالت کتنی قسم پر ہے جی تین قسم پر سب سے پہلے حالت حالت مطلق جس سے ہم کہتے ہیں کہ رضا مندی والی حالت بالکل رضا مندی والی حالات تھے جس جن حالات میں اس نے الفاظ کے جسے آپ نارمل حالت کہہ لیں نارمل ٹھیک ہے وہی حالت الرضا جسے مصنف الرحمہ رضا مندی کی حالت سے تعبیر فرمائے دوسری ایک حالت کی قسم یہ ہے دوسری قسم کیا ہے وحالت الماکراتی طلاقی دوسری قسم یہ ہے کہ طلاق کے مذاکرے کی حالت تھی جی اور تیسری قسم ہے وحالت الغذی غذب غصے والی حالت تھی ایک دوسرے کو جناب وہ غصے ہو رہے تھے ایسی حالت تو حالت کی کتنی قسمیں بن گئی تین ایک رضا مندی والی حالت دوسری طلاق کے مذاکرے والی حالت اور تیسری غضب غصے والی حالت اسی طرح ول جس طرح تین حالت کی قسمیں اسی طرح کنایا الفاظ کی بھی تین قسمیں ہیں کنایا الفاظ کی بھی کتنی قسمیں جی تین نمبر ایک مایسن جواب و پہلی قسم الفاظ کی وہ ہے کہ جو جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں مثال کے طور پہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے طلاق چاہیے آپ مجھے طلاق دے دیں تو اب اس نے ایسا کوئی لفظ بولا کہ جو جواب بننے کا یعنی کہ طلاق واقع کرنے کا بھی صلاحیت رکھتا ہے رد اور اس مطالبے کو اس مطالبے کی تردید کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے پہلی قسم وہ ایس ایلفا کہ جو جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا ہے جی اس کے کلام کو رد کرنے کی بھی کیا ہے صلاحیت رکھتے ہیں وہ سات لفظ وہ کتنے لفظ ہے جی سات ہاشیا دیکھیں ردن کے اوپر میرے پاس ہاشیا ہے آپ کے پاس بھی اگر ہے تو وہ دیکھ لیں ردن وہ کے وہ جی، استقری اور تخمری یہ سات لفظ ایسے ہیں کہ جو اس کے مطالبے کا جواب بننے گا. <تصفح> <تصفح> جو اس کے مطالبے کا جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کرنے کی بھی کیا ہے صلاحیت رکھتے ہیں مثال طور پہ وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اس نے کہہ دیا اخروجی چل نکل یہاں سے یا کوئی طلاق نہیں دیتا ٹھیک ہے یا جواب بننے کی بھی صلاحیت اخروجی ٹھیک ہے جی تو فاری گی تو صلاحیت رکھتے ٹھیک ہے جی ایک پہلی قسم الفاظ کی ہے دوسری وما یس لکھ وما یس صلاح یس پڑھ لو یہ صلاح یس بھی پڑھ سکتے ہیں وما یسلح جواب لارسری قسم الفاظ کی یہ ہے کہ وہ الفاظ جواب بننے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن عورت کے کلام کی تردید بننے کی جو ہے غد بننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے تردید کرنے کے لیے نہیں آتے تردید کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے جواب بننے کی کیا ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں جواباً لا ردن کے اوپر بھی لگا ہوا ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو دیکھ لیں وہ, آٹھ ہے وہ کتنے بریت انتی باین انتی حرامن انتحرام امرو کی, انت انت انت انت ان کی اختاری اخت اخت اخت اخت اخت اخت اخت اخت یہ جناب کتنے کیا ہے جی یہ آٹھ لفظ ہیں کہ جو جواب بننے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن رد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے آ, कर, نہیں رکھتے یعنی تردید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے بات سمجھ آ رہی ہے جی لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو جواب مثال طور پہ عورت کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے طلاق دیں اس نے کانتبائنتین تو یہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ طلاق کا جواب ہے کہ اسے طلاق دے رہا لیکن اس کے کلام کو رد کرنے کی کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے رد نہیں کر رہا کیا تیسری قسم و شتیما تیسری قسم یہ گالی گلوچ بننے کی بھی کیا رکھتے ہیں جی وہ صلاحیت رکھتے ہیں صلاحیت رکھتے ہیں تو میں سے جو یہ آٹھ الفاظ ہے خلیجہ برینا بتا ان میں سے پہلے جو پانچ ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو جواب اور گالی بننے کے کی کیا رکھتے ہیں صلاحیت جی رکھتے ہیں اب دیکھیں ففی حالت رضا حالت رضا کے اندر اگر اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو لاشا تو ان کے ذریعے سے کسی قسم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت کے ذریعے سے یعنی رضامندی کی حالت تھی نارمل حالت تھی یہ الفاظ کہ انکار اور اس کا کول موتبر ہوگا جو وہ نیت کا انکار والا کال کر رہا وہ یعنی وہ کہتا ہے کہ میری کوئی نیت نہیں تھی تو یہی کال کیا ہوگا معتبر ہوگا لما اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کیا کہہ دیا ہم نے پیچھے کیونکہ اس کا جو ہے اہتمام ہیں, ہیں تو احتمال جو متعین ہوگا وہ نیت کے ذریعے سے ہی ہوگا نا طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں الفاظ اور گہرے طلاق کا بھی احتمال رکھتے ہیں تو لہٰذا نیت کا ہی اعتبار ہے تو لہذا اس کا کال معتبر ہوگا اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میری کوئی نیت نہیں پہلی صورت جب کیا ہے کہ بالکل نارمل حالت وفی حالت مذاکراتی طلاق دوسری حالت یعنی کہ, کہ طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا اس حالت کے اندر لم صدق اس بندے کی تصدیق نہیں کی جائے گی فیما ان الفاظ میں کہ جو جوابا کہ جو جواب بننے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ولا یس لہ فل ولا یس لح ردن لیکن تردید کرنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے فل قزائی کازی اگر ایسے الفاظ ہو اور مذاکرہ کا حال مذاکرہ چل رہا ہو طلاق کا ایسے الفاظوں کو جو صرف جواب بننے کی طلبت رکھتے ہیں جیسے انتی بائنن انتی بدتن یہ والے جو الفاظ ہیں یہ کہ, دیئے تو فوراً سنا دے گا کہ طلاق ہو گئی اس کی نیت کی طرف نہیں جائے جائے گا اس کی طرف اس کے نیت کی طرف نہیں جائے گا مسال قوری جیسا کہ اس کا کول خلی با بتن ٹھیک ہے جی کی کی اختاری یہ دیکھیں اس نے یہاں بھی دوبارہ سے ان کی مراد طلاق ہے سوال, سوا... طلاق کے سوال کے وقت ان سے مراد طلاق ہی ہو سکتی ہے یہ بات ظاہر بالکل ظاہر اور قاضی ظاہر ہی کا مکلف ہوتا ہے ٹھیک ہے جی وہ باطن کا مکلف نہیں ہوتا مکلف نہیں ہوتا لہٰذا ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ سنا دے گا ٹھیک ہے طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا حالت ایسی تھی کہ مذاکرہ طلاق کا چل رہا ہے اور اس نے ایسے الفاظ بولے کہ جو صرف جواب بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تردید کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو قاضی فیصلہ سنا دے گا طلاق کا وہ الفاظ یہ ہے ٹھیک آگے دیکھیں وہی یس نق و فیما فیما یس لکھو جواب ہاں تصدیق کی جائے کہ ان الفاظ میں کہ جو الفاظ جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ایسے الفاظ بولے مثال کے طور پہ حاشے میں گروا دیے تھے اظہبی تخمری یہ جو الفاظ ہیں یا اس جیسے اور جو الفاظ ہیں اگر ایسے الفاظ بولے تو پھر اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کی نیت کا اعتبار ہو ٹھیک ہے طلاق کا حالت دل... طلاق کا مذاکرہ چل رہا تھا اور اس نے جناب حالت ایسی تھی کہ مذاکرہ طلاق کا چل رہا تھا عورت جو ہے وہ مطالبہ کر رہی تھی طلاق ہی اگر یہ والے الفاظ اس نے کہہ دیے کہ جو الفاظ جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتے اور رد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تو پھر اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کی نیت کو ترجیح دی جائے ٹھیک ہے کیوں نہ یاد آح العدنا کیونکہ یہ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں وہ العدنا اور وہی کیا ہے ادنا چیز ہے طلاق اور اس میں سے جواب اور رد میں سے ادنا چیز کیا ہے وہ رد ہے فہم یہ لہٰذا رد پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا ٹھیک ہے وفی حالتب تیسری حالت آ جی غصے کی حالت میں یو سد فی جمی کا ان تمام صورتوں میں اس کی تصدیق کی جائے گی کیوں کیونکہ کہ یہ اختمال ردی و کیونکہ یہ جناب کیا ہے کہ رد کا بھی احتمال یہ جو جمیظالی قسم یہی والے الفاظ ہے خروجی قومی قومی تکن یہ والے جو الفاظ ہیں یہ ان تمام صورتوں میں اس کی تصدیق کی جائے گی یعنی کہ جو والے الفاظ جواب بھی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں قسم الفاظ کی دونوں قسم جواب بن سکتے ہو یا نہ بن سکتے ہو رد ہی رد کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو تمام صورتوں میں اس بندے کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ رد کا بھی احتمال رکھتے ہیں و سبی اور گالی کا بھی احتمال رکھتے ہیں غالم گلوچ کا اللہ مگر فیما یسلف الاطلاقی ان الفاظ میں تصدیق نہیں کہی جائے گی کہ جو الفاظ صرف طلاق ہی کی صلاحیت رکھتے ہیں جو گالی کی صلاحیت رکھتے, کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں ملا یسلخلادی و شتمی جو رد اور شتم یعنی گالی کی صلاحیت رکھتے ہی نہیں مثال کے طور پر یہ تدی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی قسم کی کوئی گالی نہیں <coughs> جو کسی قسم کی کوئی گالی تھی عورت <coughs> طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی یہ حضرت سے کہتے ہیں کہ کر اور کہ مجھے طلاق دے دے ٹھیک ہے غصے کی حالت تھی دونوں غصے میں تھے وہ کہ مجھے طلاق دے دے یہ آگے کہتے ہیں لفظ ہے جو نہ تو گالی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے مطالبے کی تردید کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لیے اس سے فوراً اختاری تو اختیار کر لے وہ کہہ رہی مجھے طلاق دے گے میں یہ کہنا اختیاری اختیاری یا اس طرح وہ امرو کی بیادی یہ ایسے الفاظ ہیں جو گالی اور رد بننے کی کسی قسم کی اور گالی شتم گالم گلوچ رد کرنے کی صلاحت نہیں رکھتے فَإنَّهُ لَا يُصدق ان الفاظ میں تصدیق نہیں کی جائے گی کی غصہ دلالت کرتا ہے طلاق کے ارادے پر ہی وہ گصہ، گصہ کس پر دلالت کرتا ہے جی طلاق کے ارادے پر ہی لہذا ان صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی کچھ سمجھ میں آ گیا جی یہ کچھ سمجھ میں آ یا اوپر سے یہ پوری تقریب ہوائی جہاز کی طرح گزر گئی اچھا آ تو بہت اچھی بات ہے اللہ عالم باب انہیں جل آپ